سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خلوت کے ان معاملات جلوت کے ان معاملات کو خلوت میں کس عمل میں طے کیا ہے تو سعیدہ یقیناً کوئی جزیہ پیش فرما دیتی اور اس سے گویا کہ اشتہاد کا وہ مسئلہ اپنے پائٹ بلکہ یوں کہہ لیجیے اگر میں ایک جملے میں بات کو سمبھو کروں کہ سیدہ کا یہ جوتیوں کا فائزہ ہے کہ آج دنیا کی تمام خواتین جو یہ گھریلو معاملات کو نبھا پا رہی ہیں یا ازواجی تعلق کو صحیح طور سے نبھا پا رہی ہیں شریعت کی روشنی میں یہ کا شاید فیصلہ اچھا اب اس میں تمام صحابہ موجود تھے جو مطلب پردے کی میں آیا کرتے تھے اور معلوم کیا کرتے تھے جی تقریباً قبائر صحابہ کا ذکر جو ہے کہ وہ قبائر صاحبہ بالکل قبائل صاحبہ کا ذکر جو ہے کہ ملتا ہے اور اگر آپ علم اسماع الرجان کے اندر آ جائیں تو جہاں پر دیگر جو حضرت ابو حریرا ہیں حضرت عبداللہ ابن عمر ہیں حضرت عبداللہ مسعود ہیں ان کے جہاں پر شاگرد و تلامزہ کا ایک نام ہے وہاں پر مفتی صاحب قبل تشیف رما ہے تو حدیث پڑھانے والا ہر شخص اس بات کو جانتا ہے کہ سیدہ ام مومنی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کے جو شاگرد ہیں اور جو ترامزہ آپ کے اہل مدینہ ان کا مروی روایت حدیث کو روایت کرنا اور اس کو بیان کرنا وہ دیگر اور رجال حدیث کے اوپر فوقیت رہا کیا ہے بات ہے ماشاءاللہ آتے ہیں جناب ایک اور بات کی طرف آپ کی پاکیزگی آپ کی کردار کے حوالے سے واقعہ واقع قرآن پاک نے اس میں جو ہے وہ فرمایا ہے بہت تفصیل اس میں بیان فرمایا غزوہ بنی مستلق کے موقع پہ آپ کے سامنے مفتی صاحب یہ بات ہے کہ سفان بن المتل نے جو ہے وہ ان سے ایک منسوب کر کے واقعہ جو ہے اہل مدینہ نے گڑا جس کے اندر عبداللہ بن اوبئی شامل تھا اور اس نے تہمت جو ہے معاذ اللہ بیوی بی پہ لگائی تھی اس میں ہم کلام کریں گے اور آپ سے کلام کروائیں گے ناظرین آپ رہیں گے ہمارے ساتھ اور ہم رہیں گے آپ کے ساتھ ملاقات ہوتی ہے آپ سے ایک شاہ ٹرانسمیشن کے ساتھ ایک بار پھر آپ کا میزبان جھلے اقبال ہے ناظرین اب ہم جس اہم موضوع کی طرف جا رہے ہیں واقعہ عفق جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ انہا کی پاکیزگی اور ان کی طہارت کو بیان کیا ہے آئیے مفتی صاحب سے پوچھتے ہیں کہ آیات میں اللہ تعالیٰ نے کس انداز سے ان کی خوبیاں بیان کی ہیں یہ مفتی صاحب واقع افق حوالے سے کیا فرما رہے تھے واقعہ تو بہت طویل ہے ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ رضو بنے سے جب واپس لوٹ رہے تھے تو صدیقہ ردی اللہ تعالیٰ حاجت کے لیے گئی تو آپ کو وہاں پہ واپس آئی تشریف لائیں تو آپ کا ہار رہ گیا آپ ہار کی تلاش میں واپس گئیں اتنے میں قافلے نے کوچ کیا کیونکہ آپ کا وزن ہلکا تھا پتہ بھی نہ چلا کافلا آگے چلا گیا پیچھے آپ رہ گئیں تو قافل کے پیچھے ایک صحابی ہوا کرتے ہیں جو گری پیڑھی چیزیں اٹھایا کرتے اللہ تعالیٰ تو ان کے ساتھ آپ مدینہ من تو رئیس المنافقین عبداللہ ابن ابئی اور اس کی قوم نے یہ الزام لگایا امول محمد اللہ تعالیٰ بہتان لگایا معاذ اللہ صحابی کے ساتھ برائی کا تو اس پر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے جب بات کی گئی تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو واضح لفظوں میں فرمایا کہ مجھے اپنے اہل کے بارے معلوم ہو جائے ہے جو <تصفيق> اور باقاعدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جو ہیں انہوں نے بھی واضح لفظوں میں کہا کہمانے غنی رضی, رضی, رضی اللہ کہ رسول اللہ صلی اللہ وسلم جو اللہ اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ آپ کے جسم پر مکھی بیٹھے تو ایسی عورت کس طرح آپ کے یہاں پر آ سکتی ہے تو صحابہ کرام بھی جانتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی جانتے تھے مگر اس کے باوجود جو ہے سرکار دوران صلی اللہ علیہ خاموشی اختیار فرما کتنے عرصے خاموشی اختیار تقریباً ایک ماہ خاموشی اچھا خاموش اختیار اختیار اب اس میں جو کلیم ہے جس بات کا وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ ولیہ وسلم آپ نے فرمایا اس بات کو جانتے تھے آپ پاکیزہ ہیں آپ طاہرہ ہیں لیکن آپ نے خاموشی اختیار کی جو لوگ بڑا ہی فلسفے پہ اور علم پہ یقین رکھتے ہیں منطقی باتیں کرتے ہیں وہ منطق کے بادشاہ یا اپنے آپ کو سو منطقی کہتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ صاحب ان کو کچھ نہیں معلوم تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ماذا اللہ اللہ اور معذ اللہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ان کو کس کسی قسم کا پاکیزگی کا ان کا نہیں معلوم تھا اسی وقت ایک مہینے کے بعد جب اللہ تعالی نے گواہی دی تو اس کے بعد واضح ہوئی تو یہ کیا اس طرح سے کیسے دیکھتے ہیں آپ دھیرت بھائی جو لوگ یہ کہتے ہیں ان کو کچھ بھی نہیں معلوم کیونکہ اگر احادیث کو مطالعہ کرتے ہیں بخاری شریف کے حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے دوران میں کھڑے ہیں اور فرمان فسل شیر تم پوچھ لو مجھ سے جو کچھ پوچھنا چاہتے ہو حضرت بخاری شریف کے باب بدول خلق ہے اس میں حضرت عبداللہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے عمران ابن حسین رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے جگر صحابہ کے سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ ابتدائی آفرین تاقیام قیامت تا جو کچھ ہونے والا تھا سب کچھ تفصیل کے ساتھ ہم نے بتا دیا یہاں تک کہ آسمان میں جو پرندہ پر مارتا ہم اس کو بھی جانتے ہیں فرمی کی روایت ہے سرکار صلی سر سر اللہ سر سر سر سر فرماتے سوال کیا اے محبوب کس بات میں جگڑ رہے ہیں تو میں نے کہا رب ہی جانتا ہے اس کے الفاظ ہے فمد ربی ہوں وہ ودا بہن میرے رب نے اپنے دست قدرت کو آگے بڑھایا اور میرے دونوں چھانوں کے درمیان میں رکھ دیا تو برد ہے صدری میں اس کے ٹھنڈک کو اپنے سیرے تک محسوس کیا آہا. پھر آگے حدیث کے الفاظ دیکھئے مختلف روایتیں آٹھ دس بارہ روایتیں تقریباً سب کے الفاظ یہ فتح اللہ علی ما بے زمین اور آسمان کے بیچ میں جو کچھ تھا سب کچھ مجھ پر یعنی سامنے آیا ہر چیز آیا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ بیبی عائشہ بی رضی اللہ تعالی علیہ کا وہ کردار آپ کے سامنے تھا لیکن آپ منتظر تھے نور کے ٹھارا آیا کے اترنے پر جی ہاں آپ منتظر تھے اس بات کے کہ آپ کی محبوب زوجہ کے لیے وہ اتریں اور قیامت تک مسلمانوں کی مسجدوں محرابوں میں حضرت خاطمت حضرت صدیقہ رضی اللہ تعالی کی تحرت اور پاکیزگی کو بیان کیا جاتا ہے اس کا تک مطلب تک دا یہ دا بھی دا تو ہوا نا مفتی صاحب کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاموشی اس بات کے لئے بھی تو ہوئی نا کہ میری بیوی بی بی میری زوجہ کی پاکیزگی اور تہارت کی مثال اگر میں دوں اور میں اگر دلیل دوں تو کیا بات ہوں جب اللہ تعالیٰ دے گا تو دنیا دے مطلب دنیا دیکھے گی مطلب ایک ایک انتظار کا مطلب جو موقع تھا وہ یہ بھی تھا بے شک بے اچھا اب اس کو بات کو اور تھوڑا سا آگے بڑھاتے ہیں ایک تو دیکھیں یہ پہلو آ گیا ایک پہلو یہ آیا ہے کہ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ علا کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ آپ کی سخاوت جو ہے بہت مشہور تھی پاکستی جی کی ہم نے بات کی سبحان اللہ سبحان سب سخاوت کے بارے میں کیا فرمائیں گے دیکھیے میں پہلے مفتی صاحب کی اس کی بات کو تھوڑا سے وضاحت کے کر سکتا ہوں کہ صحیح بخاری شریف کے اندر یہ صحیح الفاظ موجود ہے کہ ما ولہ عالم تو میں اپنی بیوی کے بارے میں یہی بہتری سوچتا ہوں اور یہی جو ہے کہ پاک دامن ہے اور نمک نبی کریم علیہ السلاۃ و السلام کی اگر سیرت مبارکہ کا مطالعہ کیا جائے تو آپ جو ہے کہ آپ کے طلب منیر پر اسرار ربانی کا نزول ہوتا ہے یا رب کی جانب سے حکم ہوتا ہے تو اس کو کشاہ کر دو کھول دو بول دو تو سرکار فرما دیتا ہے دراصل وہ آیت تیمم کا نزول ہونا تھا اور سور نور کے اٹھارہ آیتیں اترنی تھی اور وہ اٹھارہ آیتیں ایسی ہیں کہ اگر آپ پورا قرآن پڑھ لیجئے کہ نہ کفار کی مذمت میں اتنی آیتیں اتری ہیں نہ بدھ پرستوں کی مذمت میں اتنی آیتیں اتری ہیں بلکہ ان اٹھارہ آیتوں کے اندر جو مختلف سلوب اور طریقے کے ساتھ سیدہ پر تہمت لگانے والوں پر جو لعنت اور ملامت کی گئی ہے یہ سعیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کا سب سے بڑا امتیازی بس اگر یہ کہا جائے کہ اللہ کی طرف سے خراج تحسین ہے آپ کو بات جاری رکھتے ہیں علامہ صاحب ایک کالوں کو شامل کریں گے السلام علیکم ہلو السلام علیکم علیکم وعلیکم السلام یونیت بھائی مجھے نظیر بھائی سے ایک نعت کی فرمائش کرنی تھی کون سی نعت کی فرمائش کرنا چاہتی ہوں آپ میں نے کیا کون سی کی فرمائش کرنا سر مفل سے زندگی انشاءاللہ کوشش کریں گے آپ کا بہت شکریہ آپ نے ہمیں کال کی جی علامہ صاحب کیا فرمائش جی میں کر رہا تھا کہ یہ جو علامہ ابن حضرت سلامی علیہ الرحمان نے فتول باری کے اندر لکھا ہے کہ یہ اٹھارہ آیات جس کے مختلف اور مختلف طریقوں اور اسلوب اس سے گویا کہ جو لانت جو اقتدام کرنے والے تھے ان کی ملامت کی گئی اور انہیں زجر و توبیف بیان کی گئی ایسا انداز بت پرستی کے لیے بھی نہیں اختیار کیا بالکل کی بات جاری رکھیں گے ناظرین رہیں گے آپ ہمارے ساتھ ہم رہیں گے آپ کے ساتھ اس موضوع کے ساتھ اس سہوان میں ملاقات کرتے ہیں ایک مختصر سے حضرات کی اس ٹرانسمیشن کے ساتھ ایک بار پھر آپ کا میزبان جنید اقبال حاضر خدمت ناظرین سعید عائشہ صدیخہ رضی اللہ تعالی انہا کو خراج تحسین پیش ہو رہا ہے ابھی ان کی ثقافت کے حوالے سے بھی بات کریں گے اہل بیت اظہار کی جو محبت ان کے دل میں تھی اس حوالے سے بھی بات کریں گے جنگِ جمل پہ بھی ناظرین ضرور بات کرنے کی کوشش کریں گے کالر کو شامل کرتے ہیں السلام علیکم ہلو السلام علیکم وعلیکم السلام جنیل بھائی جی عرض کر رہا ہوں کالر کہاں سے بات کر رہی ہیں میں رابعہ بول رہی ہوں لاہور سے جی فرمائیے پڑھنا تھا مفتی صاف کے جیسے جڑا کیا بالوں کا اس سے نماز نہیں ہوتی ٹھیک ہے اور ایک ٹاپک کے والے سے بات کرنی تھی آپ نے مفتی صاحب نے حوصلہ پرائنٹ کی ہے ان کی نکاح کے بارے میں ان کی چھوٹی ایجنے کے نکاح کے بارے میں ایک میں نے بھی آرٹیکل پڑھا تھا اس میں یہ لکھا گیا تھا کہ اس خبر جو ریگستان میں یا الگ غلط علاقوں میں رہتی ہیں لیکن وہ دوسری ناکوں میں ان کی جاتی ہے اور بڑا اچھا آپ نے مطلب اپنے مطالعے کے اندر یہ بات لے کے آئی ہیں اہل عرب اور اہل عجم میں یہ فرق ہے جس کو مفتی صاحب نے بیان بحران کیا تھا لیکن مزید اس پہ گفتگو کریں گے نظیر فریدی صاحب آپ سے گزارش نات رسول محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے چند نام محمد کتنا میٹھا میٹھا لگتا ہے سب کا لگتا ہے دو ہو جا سر کا دیکھو تو سرکار کا منگتا کوئی نواز گے کوئی داطا لگتا گے نام موہم کتنا میٹھا میٹھا کیا, کیا بات نظیر بھائی اللہ صاحب یہ فرمائیے ہم بات کرنا چاہ رہے ہیں اب اہل بیت اطار کیونکہ آپ بھی ماشاء اللہ اسی مطلب کیا کہتے ہیں سرکل سے آپ کا بھی تعلق ہے آپ بھی اسی دائرے میں کیا محبت کا تقاضا تھا بی بی کا ان کے ساتھ دیکھیے اہل بیت کے اندر تو خود آپ خود شامل ہیں خود شامل ہیں کیونکہ اہل بیت کے اولین مزداق جو قرار دیے گئے اس میں سردار علی علیہ کے ازواج متحرہ تھی پھر سعید علم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ہے کہ فاطمہ اور حسنین اور مولانا کائنات کو اپنی چادر میں لے کر ایک خصوصیت ظاہر فرمائی ایک الگ مسئلہ ہے لیکن سرکار اصلاط السلام نے جن کو اپنی چادر پاک میں لے کر ان کو فضیلت کا اظہار فرمایا ان کے ساتھ تو ظاہر سی بات ہے کہ ہمیں اتنی تمیز اور قدر ہے خاندان رسول کے حوالے سے میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں اور اتنا قریب کوئی منافق نہیں رہ سکتا کوئی تنگل نہیں رہ سکتا کوئی حاصل نہیں رہ سکتا بلکہ وہاں پر خشک ذرہ بھی پہنچ جائے تو وہ لالا زار ہوگا جاری رکھیں گے صاحب ناظرین رہیں گے آپ ہمارے ساتھ اور ہم رہیں گے آپ کے ساتھ اس ذکر کے ساتھ ملاقات ہوتی ہے ایک مختصر صفحے کے ٹرانسمیشن کے ساتھ اور بی بی صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ انہا کو خراج عقیدت پیش کرنے کے حوالے سے ایک بار پھر آپ کا میزبان محمد جلد اقبال حاضر خدمت ہے شامل کرتے ہیں جناب اپنے اگلے کالر کو اور دیکھیں اس وقت ہمارے ساتھ کون ہیں السلام علیکم ہلو السلام علیکم میرا نام عائشہ آپ کو بھی بیٹا بہت بہت مبارک آپ کی آواز ڈسٹرب ہے تھوڑا سا کلیئر بات کریں آپ کو بچتی ہوں بیٹا امیرکا سے عائشہ بات کر رہی ہیں آپ سے جلد سے اچھا ہم بی بی عائشہ کے حوالے سے بات کر رہے ہیں عائشہ نے سنا بی بی عائشہ کے حوالے سے جو ہم گفتگو کر رہے ہیں تو کیسا لگا عائشہ کو بی بی عائشہ کے حوالے سے بات کرنا اچھا لگا کیا سیکھا نے میں بیٹھ کے بی بی عائشہ صدیقہ ردی اللہ تعالیٰ کے حوالے سے بیٹا کچھ سیکھا آپ نے اس سے میرا خیال ہے آپ کی کال ڈراپ ہو گئی آپ کا بہت شکریہ آپ نے جلد سے ہمیں کال کی علامہ صاحب بہت مختصر وقت ہے ہمارے پاس کیونکہ اب ہم استعار کی جانب باغ ہیں یہ فرمائیے کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کے حوالے سے محبت کا تقاضا تھا ان کا جی اگر آپ فضائل اہل بیت پر جو احادیث دیکھیں تو اکثر احادیث سید عائشہ صدیق رضی اللہ تعالیٰ ہاں سے ہی مروی ہے یہ محبت کا ایک بنیادی تقاضا ہے اور ہماری گویا کے کتب تاریخ اور احادیث کے اندر یہ ذخیرہ ملتا ہے کہ ایک دفعہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ المحرکات کے اندر ہے ملال قری علیہ رحمٰن نے دیگر اور کتابوں میں اپنے ذکر کیا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ حضرت مولانضی اللہ تعالیٰ عن کو ٹکٹکی باندھ کر دیکھ رہے ہیں اور پردے سے یہ معاملہ گویا کے سعیدہ عمر ممین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھ لیا اور دیکھنے کے بعد حضرت سیدہ جب حضرت علی چلے گئے تو حضرت ابوبکر بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے انہوں سے آپ نے ارض کی کیا یہ کیا بات تھی کیا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دیکھ کر ٹکٹ کر دیکھ رہے تھے اس کی کیا وجہ تھی تو اب یہ گھر کی بات ہے اور یہ بالکل رازداری کی بات ہے اگر ہونا چاہتی تو بیان نہ کرتی کیا لیکن یہ ہم تک پہنچائی ان کی محبت کی وجہ سے فرماتی ہے کہ میرے والد گرامی نے رشا فرمایا کہ حضرت علی کے چہرے کو دیکھنا رسول پاک نے فرمایا عبادت یہاں پہ آ کے بات ختم ہو جاتی ہے محبت بڑی دلیل کچھ نہیں ہے اچھا اب دیکھیے محبت تو یہ ہو مولا علی کے ساتھ بی بی عائشہ پردے سے دیکھ رہی ہیں دونوں باتیں موجود ہیں اب جمل کہ ایک طرف داماد رسول صلی اللہ علیہ وسلم یعنی مولا علی کرملا وزید کریم ایک طرف زوجہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم یعنی بی بی صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ اور دونوں طرف صحابہ کرام صاحب اللہ تعالیٰ شہید ہو رہے ہیں تو اس محمد کو حل کیسے کریں گے جسر دیکھیں یہ محمد بنایا گیا ہے اور یہ وہ سلسلہ تھا ہی میں جنگ کی تو کوئی صورت ہی نہیں تھی اور نہ جنگ کا کوئی ارادہ تھا نہ جنگ کا کوئی عزم تھا آپ گویا کے مکہ مکرمہ تشریف لائی گویا کے حج کے لیے اور کرنے کے بعد یہ وہ دور تھا کہ جس وقت حضرت عثمانی غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اللہ کی شادت ہو چکی تھی اور قساس حضرت عثمانی غنی کا ایک بہت بڑا مسئلہ اس وقت درد سر بنا ہوا ٹھیک حضرت مولان کائنات ایک, ایک مظلوم خلیفہ ہے کہ جس وقت آپ خلافت کے مسنت پر آئے ہیں تو اس وقت خارجی اور ناسمی اور دیگر لوگوں کا ایک خطرناک قسم کا فرقہ وہاں پر ایک ہر طرف سے انتشار ظاہر تھا صحیح صحیح آپ کا اشتہار یہ تھا کہ میں پہلے فتنوں کا سدبا کروں گا اور اس کے بعد کیساس ٹھیک لوں گا حضرت ام ممنی سعید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ ہاں یہ کہتی تھی کہ پہلے آپ کساد لیں اور درمیان میں خارجی جو کچھ منافقین تھے انہوں نے یہ بات پھیلا دی اور حضرت ام ممین سے کہا کہ جناب علی علی کساس سرے سے لینا ہی نہیں چاہتے تو آپ یہاں سے چلی تھی کفے کے لیے کہ وہاں پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں اور باونہ کے پاس بیٹھ کر وہاں پر حضرت عثمان غنی کی قصاص سے متعلق بات کریں اور جس وقت آپ بسرا کے قریب پہنچی ہے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ یہاں سے روانہ ہوئے رات کا یہ تہر تھا کہ صبح جیسی ہوگی تو اس وقت حضرت ملممن اور مولائے کائنات آپس میں بیٹھ کے گفتگو کریں گے اور اس مسئلے کو ختم کریں گے یہ کوئی مسئلہ تھا ہی نہیں رات کے وقت جو خارجی اور شر پسند لوگ تھے انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کے لشکر پر حملہ کر دیا اور یہ کاقلی والے ہیں اس قسم قس... قس... کا شور اپور اپنی طرف سے کھڑا کیا اور ایک جنگ و جدال کی گویا کہ صورت ہے وہاں پر یعنی ایسا کوئی معاملہ نہیں معاملہ بنایا گیا بالکل ٹھیک ہے رہیں گے ہمارے ساتھ اور ہم رہیں گے کے ساتھ اب سیدہ کی سخاوت کے حوالے سے ملاقات کرتے ہیں ایک مختصر سے وقفے کے بعد ٹرانسمیشن کے ساتھ اور سیدہ عائشہ صدیقارودی اللہ تعالیٰ انہا کو خراج تحسین پیش کرنے کے حوالے سے ایک بار پھر آپ کا میزبان محمد الحد اقبال حاضر <سؤال> خدمت ہے ناوین اب سیدہ کی ثقافت پہ بات کرتے ہیں اور پوچھتے ہیں مفتی صاحب سے اس حوالے سے کیا فرماتے ہیں مفتی صاحب سیدہ کی سخاوت پہ بات کرتے ہیں لیکن میں چاہتا ہوں کہ پہلے جتنے بھی کوشچن ہیں اس کو نپٹا لیتے ہیں تاکہ اس کے بعد ڈسکشن کرتے ہیں لیکن پہلا سے کیا تھا کہ کا ہو گیا ان کا ہے تو کیا اس پہ ہو گیا نہیں تو اگر والدہ اپنی زندگی میں زکات دیتے رہیں تو آپ تو زکات کی ضرورت نہیں ہے البتہ اس کے بعد ایک سال گزر گیا تو اب یہ ورسا کی ملکیت ہے ورسا پر اگر سال گزر جاتا ہر ایک کی ملکیت میں اتنا اتنا آ جاتا ہے کہ جو کو پہنچا تو زکام بالکل مزید. دوسرا نماز میں شیطانی بسو سے آتے ہیں <سؤال> تو اس کے لیے کیا کیا جائے تو اس کے لیے تو دیکھیں بہترین ریسا یہی ہے کہ صبح شام دس مرتبہ لاہور بلاخو اللہ علیہ الرزیم پڑھ کے پانی پہ دم کر کے پیے اللہ تبارک جان سونے تین رکعت پڑھ لیتی ہوں سلام پھیر دیتی ہوں ہوتی چار رکعت ہے تو میں آخر اگر یاد آ جائے تو اٹھنے کے وجہ سجدہ سہو کر ایک اور رکعت مکمل کرے اور پھر آخر میں سجا سہو کریں بالکل مزید ایک کوشچن تھا کہ جناب ہم نقد بوری جو ہے وہ پانچ سو روپئے میں بیچتے ہیں زمیندار ہم سے خریدتا ہے ادار تین ماہ کی چھ <تصف> سو روپے میں دیتے ہیں تو اگر وہ یوں کہتے ہیں کہ جناب یہ بوری چھ سو روپے کی ہم آپ کو دیں گے تو تو ایسا بیچنا جائز ہے شرم یہ جائز ہے کہ نقد کی قیمت کم ہو اور ادھار کی قیمت زیادہ بالکل ٹھیک ایک کوشچن بہن نے کیا تھا کہ خواتین کو مخصوص یا لیکوریا وغیرہ کا مرض ہوتا تو اس میں نماز ہو جائے گی تو اس میں بھی نماز ہو جاتی ہے بالکل ٹھیک ہے مجھے شوہر نے ایک بہن نے کوششن کیا کہ شوہر نے شوہر پردے کی سختی کرتا ہے مگر بیوی بی نہیں مانتی تو شوہر اس پہ گناگار تو نہیں ہوگا تو دیکھیں شوہر اپنی ذمہ داری ادا کر رہا ہے لیکن بیوی بی گناہگار بی ہوگی کہ بیوی بی تو بالکل گناہگار ہوگی کہ وہ اللہ رسول کے فرمان کو ٹھکرا رہی ہے شوہر کے فرمان کو جو ہے رد کر رہی ہے شوہر اپنی ذمہ داری پوری کر چکے شوہر کی کچھ پردہ ہو کچھ پردہ نہ ہو مطلب اگر یہ ایک ملغوبہ سا ہو جائے تو پھر بھی غلط بات غلط بات ہے نا بالکل مزید ایک کوشچن انڈیا سے ہم سے کیا تھا کہ فکرا وغیرہ جو ہے ان کو فطرہ گیہوں وغیرہ دے دی جائے پھر وہ ہمیں بیچ دے واپس تو کیا ایسا ہو سکتا ہاں ایسا جائز ہے کیونکہ آپ نے اس کو مالک بنا دیا فقیر کی مرد مزید بیچ دیں ایک کوشچنا سے کیا تھا کہ جناب نماز کے دوران اگر کوئی شخص دونوں ہاتھوں کو استعمال کرنے کے جاؤ کم ہے تو ایسا کرنا مکروہ تحریمی ہے اور اگر ایک سے زائد بلکہ دو تین دفعہ کرے گا تو پھر سے نماز میں آ جائے گا ایک نے کوشچن کیا کہ جناب کسی کی دو بیویاں ہیں وہ مشہور مجھ سے زیادہ پیار کرتے ہیں تو اس سے دوسری بیوی سے ہی یہ کوشچن کیا فرسٹ وائف پاکستان میں رہتی ہوں میں میں رہتی ہوں تو کہیں ڈسکریمینشن کا کوئی معاملہ تو نہیں مطلب آخرت تو خراب نہیں ہوگی میرے دیکھیے اس میں بات یہ ہے کہ شریعت مترک قسم کا سلسلہ کیا ہے یعنی دونوں یا بیوی کے دونوں بیویوں کے درمیان میں ایام بھی ڈیوائڈ ہونا چاہیے اور ان کا نام نفقہ بھی ڈیوائڈ ہونا چاہیے تو اب اگر یہ ان ایام تو ڈیوائڈ نہیں ہو رہا کیونکہ وہ پاکستان میں رکیے بالکل اگر اس کی اجازت سے تو ٹھیک ہے دوسرا یہ ہے کہ اگر ان کا نفقہ پورا دیتے ہیں خرچہ پورا دیتے ہیں تو پھر دل اگر کسی جانے مائر ہے تو اس پہ پکڑ نہیں ہے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ ہے کہ سرکار دوران صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج نے آپ سے کے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ عائشہ رضی اللہ کے معاملے میں تو سرکار دور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ میں تو برابری کی تقسیم کرتا ہوں کے بعد میں بلکہ سرکار کا تو یہ فرمان مفتی صاحب دیکھیں کہ اللہ جہاں تک میرے اختیار میں ہے میں سب انصاف کرتا ہوں مگر عائشہ کے معاملے میں مجھے معاف کر دیں یہ اللہ میرے دل کا معاملہ تو اس سے پکڑ میں بات ہے ماشاءاللہ تو وہ جو بات ہے وہ سچویشن جو ہے وہ بڑی آئیڈیل لے کہ اگر دوسری بیوی اور پہلی بیوی دونوں ایک توازن قائم ہو جائے اچھا آپ آتے ہیں سخت ایک کو ایک نے کوشچن کیا تھا کہ جناب کو کیمیکل میں ملا لیا جائے یا کیمیکل جائے تو اس کو کھایا جا سکتا تو ایسی بات نہیں ہے جب تک اس کی پوری حیت چینج نہ ہو جائے اس کی مطلب اسٹیٹ چینج نہ ہو جائے پہلے تھا اب کچھ نہ ہو جائے یعنی جب تک تبدیل نہ ہو جائے تب تک اس کے پاکی کا حکم نہیں ہے بالکل ٹھیک ہے سخاوت پہ بات کرتے ہیں ایک اور ایک بہن نے کہا تھا کہ عورتیں جڑے پہن کے اگر بھان کے نماز پر ہو جائے گی تو عورتوں کو جڑے بھان کے نماز ہو جائے گی لیکن یہ کہ کور ہونا چاہیے اس بالکل ٹھیک ہے اب آتے ہیں موضوع کی حوالے سے بات کرتا ہوں دیکھیے سخاوت تو ان کی اتنی زیادہ تھی کہ آپ سرکار ادوارم صلی اللہ علیہ کی صحبت میں رہی اور آکال سلاط السلام کی سخاوت ایسی تھی جو آپ کی سخاوت کو سن لے توجہ سے سن لے تو وہ خود بھی سخی ہو جاتا ہے کیا بات ہے آپ کی ثقافت کا یہ عالم تھا کہ ایک دن آپ کا روزہ تھا اور آپ کے پاس ایک لاکھ درہم کسی نے توفدن پیش کیا شام ہونے سے پہلے پہلے آپ نے سارے کے سارے درہم اللہ کے راہ خرچ کر دیا کہ آج شام کا روزہ کے لیے گوشت خرید لیتی آپ فرماتے ہیں کہ پہلے یاد دلاد دلا دے تھی نازی رہیں گے آپ ہمارے ساتھ اور ہم رہیں گے آپ کے ساتھ ملاقات ہوتی ہے آپ سے ایک مختصر طوقے کے بعد خواتین و حضرات اسٹار کی اس ٹرانسمیشن کے آخری آخری لمحات کے ساتھ ایک بار پھر آپ کا میزبان جمع اقبال حاضر خدمت ہے نادین مفتی صاحب سے اور جناب علامہ صاحب سے پیغام لیتے ہیں کہ آج سیدہ کے حوالے سے پوری دنیا کی خواتین کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں جی مفتی صاحب کیا فرمائیں گے دیکھیں امر مومن حضرت عائشت و رضی اللہ تعالیٰ کی حیات طیبہ کو مسلمان عورتیں اپنے نگاہ میں رکھیں اور آپ کی ذات کی جو سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ آپ نہایت عالمہ فاضلہ تھیں زائدہ تھیں آپ سخیہ تھیں اور سب سے بڑی بات یہ کہ اپنے خاوند کو رسول اللہ صلاسلام خاطن آپ کو نہایت آپ نے خوش رکھا واہ، اور یہ خوبی اگر مسلمان عورتیں اپنے اندر پیدا کریں تو ان شاء اللہ تباہدین جی دیکھیے سعید سید عائشہ صدیق اور تعالیٰ کے اندر جو سب سے بڑا جوہر تھا وہ مذہب تھا اور ہم اپنی بہنوں کو یہی جو ہے کہ نصیحت <تصفح> کریں گے کہ اپنے تمام <تصفح> معاملات <تص کو مغربی خواتین پر گویا کے اس سے قیاس نہ کریں بلکہ صالحات اور ازواج متحرات کی زندگی کو دیکھیں اس پسماندگی کے دور کے اندر بھی انہوں نے دین کا کیسا تحفظ کیا کنام اور یہی س... گویا کہ زندگی کو کس طرح گزارا اور فضول خرچی سے سخت طور پر اجتناف کیا اور ساتھ میں سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق کو ادا کر یہ کے یہ گویا کہ فصل قائم کی ہے کہ ایسے دور میں بھی گویا کے ایسے معاملات میں اور حالات میں بھی گویا کے میاں بیوی بی ایک خوشی اور خوشگوار زندگی گزار سکتے, سکتے ہیں بالکل ٹھیک اور شیر عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایسا معاملہ فرمایا کہ جناب جس سے صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عا کو کبھی احساس نہ ہوا کہ آپ منصب نبوت پر ہیں اور اس کے باوجود جو ہے آپ اس قسم کے معاملات فرماتے ہیں کہ جس میں گھر میں خوشگوار ماحول پیدا ہو بالکل ٹھیک فرمایا آپ نے بات یہ ہے کہ سیدہ کے حوالے سے بہت باتیں ہوئی آخری میں صرف اتنی بات کروں گا کہ ایک مثال ہمارے سامنے آتی ہے کہ درجہ آ سخی تھی کہ ستر ستر ہزار جرم ایک وقت میں اس وقت آپ صدقہ کیا کرتی تھی جب آپ کے کپڑے جو ہے پیون زدہ ہوا کرتے تھے اور ناظرین ثقافت کی اس سے بڑی اور اس سے عظیم الشان مثال اور کیا ہوگی کہ آج دنیا کی تمام خواتین کے لیے ایک پیغام سیدہ کی جانب سے ہے کہ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ شہادت کے رتبہ پانے جا رہے تھے آپ شہید ہونے جا رہے تھے اور آپ کو یہ معلوم تھا کہ اب بہت کم وقت میرے پاس موجود ہے تو آپ نے اپنے صاحبزادے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کو یہ کہہ کر بھیجا کہ جاؤ ذرا سیدہ کی خدمت میں جاؤ اور ان سے کہو کہ عمر آپ کے شوہر کے قدموں اور آپ کے والد کے جو ہے وہ ساتھ جگہ چاہتا ہے کہ جو قبر آپ نے اپنے لیے مختص کر کے رکھی اگر وہ ہاں کہے تو میری خوش نصیبی ہوگی اور اگر وہ انکار کر دیں تو مجھے مسلمانوں کی کسی قبرستان میں دفن کر دینا اب ناظرین یہ وہ مثال ہے یہ وہ بات ہے کہ جہاں پر ذہن میں رہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدمین شریفین ایک امتی کو ایک غلام کو جب میسر آنے والے ہوں تو کون اس سعادت کو چھوڑ سکتا ہے کون اس بات کو چھوڑ سکتا ہے کہ اتنی بڑی نعمت عظما کے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وََ وسلم کے قدمین شریفین مجھے نصیب ہونے والے ہیں لیکن قربان جائیے سیدہ کی سخاوت پر قربان جائیے سیدہ کے اشار پر قربان جائیے سیدہ کے اس کردار پر کہ انہوں نے جب عمر فاروق رضی اللہ تعالی انہو کے جملے سنے تو انہوں نے فرمایا کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالی انہوں کو میں اپنی قبر مبارک دیتی ہوں ناظرین یہ وہ مثال ہے جو آج دنیا کی تمام خواتین کے لیے ہے کیونکہ سیدہ ایک عالمہ بھی تھیں ایک فقیہ بھی تھیں ایک محدد بھی تھیں و قربانی کا ایک بہترین مجسمہ تھیں اور سیدہ کو اگر میں گھر کے حوالے سے اگر ان کو دیکھنے کی کوشش کرتا ہوں ناظرین تو نظر آتا ہے کہ گھر کے تمام معاملات کو بھی آپ بحثن خوبی ادا کیا کرتی تھی آج دنیا کی تمام خواتین جو اس بات کا دم بھرتی ہیں کہ ہم بہت زیادہ ترقی یافتہ ہیں جو اس بات قدم بھرتی ہے کہ علم و فضیلت تو جناب ہماری پائروں کی جوتی ہے جو اس بات قدم بھرتی ہے کہ دنیا کی تمام ترقی جو ہے دراصل ہماری جتنی بھی ہیل ہے اس کی جو اونچائی ہے اس سے بڑھ کے نہیں ہے تو ناظرین ایک بات سمجھ لیجئے کہ سیدہ کا کردار وہ ہے کہ آج اگر دنیا کی خواتین ان کی فرما برداری اور ان کی اتباع کرنا شروع کر دیں اور سمجھ لیں کہ سیدہ کے کردار سے ہمیں کچھ حاصل کرنا ہے تو واللہ۔ دنیا کی تمام خواتین در اصل ترقی کے اصل مدارج کو اور منازل کو پا سکتی ہیں اور واقعی سیدہ کا کردار وہی ہے جس سے سب کچھ حاصل کیا جا سکتا ہے ناظرین آپ رہیں گے ہمارے ساتھ ہم رہیں گے آپ کے ساتھ انشاءاللہ اللہ آخری وقفے میں ملاقات ہوتی ہے آپ سے ایک مختصر سے کے بعد اس بار جن اقبال حاضرت ابز گزارش کروں گا کہ سیدہ کو خصوصی طور پر آج اسال کیجیے گا کل ان کا دن ہے تاکہ اللہ تعالیٰ ان کے صدقے سے ہم تمام لوگوں کی دعاؤں کو قبول کریں اور ہماری بخشش و مغفرت فرما دے مفتی صاحب آپ کا علامہ صاحب آپ کا دونوں کا میں بہت مشکور ہوں نظیر فریدی آپ کا بہت مشکور ہوں اور آخر میں مزید اس موسم کو اس لطف کو دوبالا کرتے ہیں نات رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی دل میں ہو یاد تیری گوشے تنہائی ہو دل میں ہو یاد تیری گوشے تنہائی ہو آج جو کسی پر نہیں کھلنے دیتے سب مو دشرم میں رخوا ki ناظرین بات یہ ہے کہ قبولیت کے لمحات ہیں آئیے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنا و توصیف پر مبنی درودِ تاج کا ایک نظرانہ پیش کرتے ہیں اللہم صلی اللہ علیہ السیدنا و مولانا محمد صاحبِ تاجِ والمائراجِ والبراخِ والعلم دعفِ البلائِ والوبائِ والکہتِ والمردِ والعلم اسفہ مکتوب مرفوع مشفوع منقوش فی اللوحِ والقلم سید العرب ال جسمه مقدس مقدسم معتروم منور فل بید والحرم شمس دہا بدر دوجا صدر الا نور ہدا کافل ورا مزباہ جمیل شیم شفی امم صاحب الجود کرم صاحب الجود کرم صاحب الجود کرم و اللہ آسمہ خادمه و مرکبه ہو وبہج سفر وہ سدرت المنتہا مقام هو کا بوسین مطلوب ہو ول مطلوب مقصود ہو و المقصود موجود ہُ سید المرسلین سید المرسلین خاطم النبیین شفیع المزنبین انیس الغریبین رحمت العالمین راحت العاشقین مراد المشتاقین شمسارفین سراج صارقین مصباح المقربین محب الفقرائے ول غرباء سید السقلین نبی الحرمین امام القلطین وسیلتنا طینا فارین صاحب قاب قوسین محبوب رب المشرقین والمغربین مغربین جد الحسن والحسین حسین مولانا وبول السقلین ابل قاسم محمد ابن عبد اللہ نور من نور اللہ بے شک افطار کرنے جا رہے ہیں ایمان کے ساتھ یقین کے ساتھ افطار کریں کہ اللہ تعالی نے جو ہمیں موقع عطا کیا ہے اب ہم اللہ کے حضور اپنی دعاؤں کو اپنی درخواستوں کو اپنی ارجیوں کو پیش کر رہے ہیں اور اللہ تعالی